ایک بڑی مصیبت سے نجات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کی بڑی حکمت یہ بتائی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو فعال نکالنے کے عمل سے نجات ملتی ہے زمانہ جاہلیت میں مشرقین تیروں کے ذریعے فعال نکالتے تھے کوئی سفر ہوتا یا تجارت کوئی شادی طے کرنی ہوتی یا کوئی اور فیصلہ تو وہ کعبہ شریف کے مجاور کے پاس جاتے اس مجاور کے پاس ایک تھیلے میں کچھ تیر رکھے رہتے تھے بعض تیروں پر لکھا ہوتا تھا امرنی ربی اور بعض پر لکھا ہوتا تھا نہانی ربی اور بعض تیر خالی ہوتے تھے مجاور وہ تھیلا ان کے سامنے رکھتا وہ ہاتھ ڈال کر تیر نکالتے اگر امرنی ربی والا تیر نکلتا تو کہتے یہ کام بہتر ہے کیونکہ آماعنی ربی کا مطلب ہے میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے اور اگر نہانی ربی میرے رب نے مجھے منع فرمایا ہے والا تیر نکلتا تو وہ اس کام سے رک جاتے اور اگر خالی تیر نکلتا تو وہ دوبارہ فعال نکالتے اس عمل کو اس بالازلام کہا جاتا تھا یعنی تیروں سے قسمت معلوم کرنا قرآن مجید کی سورہ معاہدہ میں اس عمل کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ اس میں دو بڑی خرابیاں تھیں نمبر ایک یہ ایک بے بنیاد عمل ہے اور محض اتفاق ہے کیونکہ جب بھی تھیلے میں ہاتھ ڈال کر تیر پکڑا جائے گا تو کوئی نہ کوئی تیر ضرور ہاتھ آ جائے گا نمبر دو اس میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطراء باندھنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہاں حکم فرمایا اور کہاں منع فرمایا تیروں کی عبارت کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قرار دے دینا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے اور یہ حرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فال کی جگہ استخارہ کی تعلیم دی اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بندہ اپنے علیم رب سے رہنمائی کی التجا کرتا ہے اور اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو گویا وہ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے در پر جا پڑتا ہے کہ یا اللہ آپ کے نزدیک جو خیر ہو وہ عطا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد اور رہنمائی ضرور فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ استخارہ ایک انسان کو قسمت معلوم کرنے کے شرکیہ طریقوں سے بچاتا ہے اور اسے خوش قسمت بھی بناتا ہے پس ہر مسلمان کو اپنے جائز کاموں میں کثرت سے خود استخارہ کرنا چاہیے اور دوسروں سے استخارہ نکلوانے سے بچنا چاہیے کیونکہ دوسروں سے استخارہ کرانے کا نہ کوئی مطلب ہے اور نہ فائدہ اور نہ ہی استخارہ سے دوسروں کو کوئی خیر یا فیصلہ معلوم ہوتا ہے پھر جو لوگ اپنے گمان کو اللہ کا فیصلہ قرار دے دیتے ہیں وہ اوپر فال والے معاملے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں غور کریں عالِ علم نے وضاحت فرمائی ہے کہ استخارہ میں نہ کوئی خواب آنا ضروری ہے اور نہ کسی طرح کی کوئی علامت ظاہر ہونا ضروری ہے یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ گردن ادھر مڑ جائے یا ادھر یہ سب غلط باتیں ہیں